تنتشرون جو تم پھیل رہے ہو ومن آیاتی اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے ان لکم من انفسکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لئے تمہارے جانوں میں سے ہی ازواجن بیوی, بیوی کو لتسکونو علیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف و جعل بینکم اور بنایا تمہارے درمیان مبدتن و رحمتن محبت اور رحمت کو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 اِنَّ فِي دَلِكَ لَا آیَاتٍ بے شک اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ سُننے والی قوم کے لئے من آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ يُرِيكُمُ الْبَرْقَا وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی و وَتَمَعًا خوف اور تمہ کے ساتھ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِی اور نازل کرتا ہے آسمان سے یا و وَتَمَعًا خوف اور تمہ کے لئے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 اللہ الذي اللہ, اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے سبحانہ رکھاکم پھر اس نے تم کو رزق دیا ثم پھر تم کو مارے گا ثم يحيکم پھر تم کو زندہ کرے گا هل من شركائكم يفعلون بذلك من شيء کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا جو کرے یہ کام سبحانه پاک ہے وتعالى اور بلند ہے اما يشركون اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں ظهر الفساد في البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد بر اور بحر خشکی اور تری میں بما کسب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 اپنی قوم کی طرف فجاؤہم بالبیناتی بولائے ان کے پاس واضح نشانیاں فانتقمنا من الذین اجرمو پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وقان حقا علینا اور تھا ہم پر لازم نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا اللہ اللہ وہ دات ہے یرسل الریاحہ جو چلاتا ہے ہواوں کو فتسیر صحابا تو وہ ابھاتی ہیں چلاتی ہیں بادنوں کو فیب سوتوہو فی السمائی پھر وہ اس کو پھیلا دیتا ہے